لی جب بھی رسول آتے تھے تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیکی جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی تھی اور رسول آ کر لےکی کا تعارف کرواتے تھے ایسی بات نہیں ہے نیکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھی جس کو ہم بلیک ایرا کہتے ہیں جس زمانہ جہالت تاریخ دور وہ اتنا تاریخ باہر نہیں تھا جتنا ہم نے بنا لیا اس کو آج سے زیادہ تاریخ نہیں تھی ہیومن رہی نہیں ہیں. اس وقت چوروں کے بھی کچھ اصول ہوتے تھے اور وہ ان کی پابندی کرتے تھے تو نیکی موجود تھی اور اس نیکی پہ لوگ فخر بھی کرتے تھے ہجال تم سکایت الحاج عمارت المسجد الحرام کمن اباد لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نیکی تقسیم ڈسمینٹل ہوئی ہوئی تھی کسی کے پاس اس کا سٹیرنگ تھا کسی کے پاس اس کا ایک ویل تھا کسی کے پاس اس کا ویل کپ تھا کسی کے پاس اس, کے پاس اس کی سیٹ تھی سب پہ مونو گرام مرسیڈیز کا لگا ہوا تھا سارے سمے تھے ہم نیک نیکی کے حصے بکھرے ہوئے ہوئے تھے نیکی کی گاڑی چل نہیں رہی تھی ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی نیکی تھی جس کو وہ سینے سے لگائے ہوا تھا کہ میں نیک ہوں رسول نے آ کر اس نیکی کو اکٹھا کی ڈھائی سال برانت جو ہے تم کے بال ولكن ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والكتاب والملائكه والنبيين واعطى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسايلين في طراد واقام الصلاه واعطى الزكاه والوفو بعهده اذا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون اس میں رویے بھی ہیں یہ جو لسٹ دی ہے نا ایک گلدستہ کی یہ ساری جس میں ہوں اس کو نیک کہتے ہیں اس میں مالی عبادت بھی ہے بدنی عبادت بھی ہے پلس رویے بھی اس میں شامل ہیں بہت سابرین فل بادشاہ و درہ یہ کیا ہے یہ رویے ہیں ان سب کو یکج یا اگر کہ جس میں یہ پائی جائے وہ اگر کہ میں نیک ہوں تو لائک لذیذ کو یہ لوگ جو سچے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک ڈراپ کرتے مثلاً ایک آدمی ہے اس کی ناک بہت خوبصورت مگر ایک آنکھ نہیں ہے تو کوئی کہے گا بڑا خوبصورت آدمی ہے ایک آدمی کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہے مگر ہونٹ کٹا ہوا اس کا تداشی طور پر خوبصورت اس کو کہے گا خوبصورت اس کو کہتے ہیں جس کی ہر چیز مناسب ہو متناسب ہو اور دوسرے کے ساتھ ٹیلی کرتی ہوئی ہو جس جگہ فٹ ہو اس کی سراؤنڈنگز جو ہیں اس کے مطابق ہو اس کا نام خوبصورتی ہے عمل کی خوبصورتی بھی یہی ہے اور بدن کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ آپ کے تمام آزاد نیکی کے تمام آزاد متناسب ہوں دیکھیں بچے سکول پڑھتے ہیں ان کے ٹائم کو آٹھ سبجیکٹس کے اندر تقسیم کیا ہوا اگر ایک بندہ پکڑ کے بیٹھ جائے ان کو سارا دن میتھ ہی پڑھاتا رہے تو میتھ آخر سبجیکٹ ہے انہوں نے کہا یار لکھا ہوا نہیں سارے مولوی کتابیں اٹھا دو فلاں آئے میں دیکھیں جی اس نیکی کا ذکر آؤ بھائی صرف اسی نیکی کا ذکر ہے صرف میتھ کا ذکر ہے سائنس کوئی نہیں ہے انگلش کوئی نہیں ہے اسلامیات کوئی نہیں ہے نماز کا ذکر ہے روزے کا ذکر ہے تبلیغ کا ذکر ہے جہاز کا ذکر کوئی نہیں ہے اس کا نام لے کے تمہیں بخار کیوں چڑھ جاتا ہے عداوت کیوں ہو جاتی ہے ہم لوگوں سے جو نام لیتے ہیں اس کا یہ ہے وہ چیز جو رسول جب تشریف لائے تو یہی یہ ہوا ہوا تھا ہر بندہ جس نیکی سے چمٹا ہوا تھا اس کو اس نے اے تھری پر بڑا کر کے سینے لگایا ہوا تھا جی میں دیکھ رہی میں کتنا بڑا نیک ہوں رسول نے نیکی کا ایک ایسا معیار دیا جس کو کہتے ہیں توازن کہ تو ہر نیکی اتنی کرو جتنی اس کی ضرورت ہے تاکہ دوسری کی جگہ نہ کھائے وہ ڈسک سلپ ہو جاتی ہے جب ذرا سی اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے یا اس کی ہڈی تھوڑا سا بڑھ جاتی ہے تو بندہ لمب سے لمبا پڑ جاتا ہے اتنے موت اس کے آزار ہوتے ہیں بندہ کہتا یا تو شیر ہے شیر جوان, جوان لمبا پڑا ہوا ہے اٹھ نہیں سکتا چل نہیں سکتا سائدہ نہیں کر سکتا رکھو اتنی سی ہڈی بڑی ہے اور تم نے تو بڑے بڑے شتیس دین کے اندر گھسائے ہوئے ہیں دین کو تو تم نے لمبا ڈال کے رکھ دی ہے تم سچوں کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ کہتے دن جلوسوں سے کیا فرق پڑتا جی سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی فرق تو ماشاءاللہ اللہ آپ کے ایمان لانے سے بھی کوئی نہیں پڑا جیسے چور ہم پہلے تھے ویسے چور ایمان لانے کے بعد بھی فرق یہ ہے کہ سنت یا رسول کا جو فعل ہوتا ہے قول ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے سرکاری کرنسی ہوتی ہے قبول کی جاتی ہے سنت کے اوپر کیونکہ مور لگی ہے رسالت کی کوئی بھی فعل جب نبی سے ثابت ہو جائے تو اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کو قبول ہے ماکر دوسری چیزوں کے لیے تو جواز پیش کرنا پڑے گا نا پیپر ہی ہوتا ہے جس پہ سرکار کی مور لگتی ہے اور وہ کرنسی بن جاتی ہے ویسا ہی پیپر اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور نفیس پیپر اس سے زیادہ خوبصورت تصویریں بنا کر دکان پر لے جائیے صاحب یہ پانچ سو کے دن میں تبدیل کر لیں گے وہ مشین پر چڑھائیں گے کہ نہیں چڑھائیں گے قیامت کے دن کون سی مشین ہوگی جس پر ہمارے آمال کی کرنسی چیک کی جائے گی وہ سنت نگری ہوگی من آملا آمال آلئی میں نام رینا جس نے وہ کام کیا جس پر ہماری میڑ نہیں افا رد ایسا سے دیکھ کر جی لالانہ فرما وہاں تو نبی کی سنت سے ناپ ناپ کر لیا جائے گا تمہارا عمل اس کے برابر مقابل ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ برابر نہیں ہوگا یا اس کے جیسا نہیں ہوگا تو وہ قبول نہیں کیے گا چاہے کتنا بھی ہو اس کی کوانٹٹی سے بحث نہیں ہوگی سب سے پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ وہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اچھا اس میں جب بھی ہم اسرے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے عمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے یا حضور ہمارے لیے نمونہ ہے تو اس میں ہم یہ ہی سمجھتے ہیں کہ نماز روزے میں حضور جراو ہمارا نمونہ ہے زکوٰۃ میں حضور ہمارا نمونہ ہے لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چاہیے ہاتھ کہاں باندھے تھے ہاتھ کتنے کھڑے کیے تھے کندھوں تک کھڑے کیے تھے کانوں تک کھڑے اس پہ بڑی پیسے جن میں اختلافی احادیث حضور نے ایسے بھی کیا ایسے بھی کیا جس کا دل پوجتا ہے جس کے دل میں آتا وہ کانوں تک اٹھاؤ جس کا دل کرتا ہے تک اٹھاؤ اور نہ اٹھانے سے بھی نماز ہو جاتی ہے تو نماز کے فرائض میں شامل نہیں لیکن جو چیزیں متاثر کنالائے ہیں اس پہ تو کوئی عمل ہی کوئی نہیں کرتا گالی دینا اچھی بات نہیں اس پہ کسی کا اختلاف ہے جھوٹ چوری دو نمبر کام اس پہ کسی کا اختلاف ہے پھر ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی حالانکہ یہ سارے کام متفق نہ بھائی یہ ناجائز ہے. یعنی ہم نے को کو में وامل ہی نہیں کیا ہوا ہم نے تو اسلام قبول کیا ہے لیکن اپنے جذبات جذباتو احساسات ہم نے باہر رکھتی ہیں جب آپ ایک جگہ سے شاپنگ کرتے ہیں نا ایک دکان سے آپ نے ایک سودا لیا وہاں سے آپ کو نہیں ملا تو وہ اٹھائی ہوئے آپ دوسری دکان پر جاتے تو آپ کیا کرتے ہیں وہ تھیلے باہر دکان کے رکھتے ہیں تو وہ کہا کہ یار بھنڈیاں میرے یہاں تمہیں مل گئی اکیلے نہیں ملتے آگے آپ پانچ, پانچ کلو نا ساڑھے پانچ روپئے کلو ملے گی تمہیں بھنڈی رکھ گا گیا نا کلاس کا ادھر سے خرید کے لائے پہنچ کے پانچ کا مجھے لیتے تو ہم کیا کرتے ہیں چھپا کے لفافہ اوپر جیسے تھپ کے باہر رکھ کے جاتے ہیں ہم اپنے جذبات و احساسات کو اسلام سے باہر رکھ کے اندر جاتے ہیں تاکہ نماز اس کے مطابق پڑھیں ہاں جس کے مطابق کریں ہاں سوچیں نہیں اس کے مطابق لڑائی جھگڑے میں رویہ اس کے مطابق نہیں ہونا چاہیے لین دین میں رویہ اس کے مطابق نہیں ہونا چاہیے ڈے ٹو ڈے ہماری جو پبلک ڈیلنگ ہے اس میں رویہ یہ سارے لفافے باہر رکھ کے جانے ہیں ہم اسلام کے اندر حالانکہ جس کا نام اتباع ہے اور جو سب سے بڑی نیکی ہے ہر نیکی کی ماں اتباع رسول ہے ہر نیکی نکلتی اس سے ہے آپ کا حج اس سے نکلتا ہے خوزو نونی مناسککم کا کمبھ خوزو انی مناس اپنے مناسک مجھ سے لو نکلا نبی کے اس ویسے کا نہیں نکلا سنو تو مار آئی تو مونی و نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہو نماز نکلی نبی کے اس میں سے کہ نہیں نکلی ہر نیکی کی ماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تباہ کس میں تباہ سب سے بڑی نیکی ہے آئیڈینٹیفکیشن ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اپنا تعارف نبی کی ذات کو بنا لو یعنی جب کوئی بھی معاملہ پیش آئے کوئی بھی معاملہ صدمہ پہنچا خوشی ہوئی ہے کسی سے جھگڑا ہوا ہے لین دین میں کوئی تنازع پیدا ہو گیا ہے پڑوسیوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہے اس وقت سوچو کہ اگر حضور یہاں ہوتے تو کیا کرتے اتنی سی بات سوچ لو کیا حضور یہ گال देते دیتے تو میں نے دی کبھی نہ دیتے پھر تم کیوں دیتے ہو اس معاملے میں تم آزاد ہو نہیں جو رد عمل آپ کا ضمیر کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تم ویسے کرو اس کا نام اتباع ہے اپنے جذبات و احساسات کو بھی نبی کی سنت کے تابے لاؤ اگر یہ آزاد ہیں تو تم آزاد نہیں ہو تم غلام ہو کس کے یعنی ہمارے یہاں جو ایتھکس پڑھائی جاتی ہیں ان کے اندر یہ بات شامل ہے کہ مین نا ڈٹرمنٹ بائی دیئر ایمبیشنس لوگ اپنے جذبات کے غلام ہیں مین آر انسلوڈ بائی دیئر پیشنز لوگ اپنے جذبات کے غلام ہیں وہ ڈٹرمنٹ ہے وہ پہلے سے ان کی پروگرامنگ ہے جس کے مطابق وہ رد عمل دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہماری کوئی پرسنل پروگرامنگ نہیں ہے ہمیں تو پروگرام دیا گیا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ہم نے اپنی ذات کے اوپر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے انسٹال کرنا ہے اس کو یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر وہ نہیں ہے تو ہم غلام ہیں اگر ہم اپنے جذبات کو تابع لے آئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہر معاملے میں ہم نے سوچا کہ صبر کرو آفریدی بن کے تم نے سوچ لیا بنگش بن کے تم نے سوچ لیا چوبری بن کے بٹ ڈار بن کے تم نے سوچ لیا اور محمد کا امتی بن کے بھی تھوڑی دیر سوچ تو اگر حضور ہوتے تو کیا کرتے ویسے کر لو لیکن یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا تو اتنا آسان کام نہیں ہے یہ اس کے لیے مشق کی ضرورت پڑے ایک دو دفعہ گاڑی ہاتھ سے نکلے گی سترا نہیں ہے ابھی پھر آہستہ آہستہ آہستہ آپ کے ایکسپیرینس ہو جائے گا آپ سوچیں گے کہ حضور ہوتے تو کیا کرتے حضور ہوتے تو کیا اس لیے کہ ہماری سوئی اڑی ہوئی ہے حضور کے ساتھ اور اگر نہیں ہو اڑی ہوئی تو پھر ایمان کوئی نہیں فرمایا لا یو مینو تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لایا ہتھی یا کون ہوا لما باندھ لاجے جب تک اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں اگر خواہش تیری مرضی آزاد ہے جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے توتے کی طرح وہ کہتے ہیں توتے کو رٹاتے رہے آپ صبح سے شام تک گڈ مارننگ جناب صبح خیر لیکن جب بلی پڑے تو طوطا طے طاق کرتا ہے اس وہ گڈ مارنگ نہیں کرتا اسی طرح ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم تسبیح لے کے صبح شام پوری تسبیحات کرتے درود پڑتے لیکن جب کوئی مصیبت پڑتی ہے کوئی واقعہ ہوتا ہے کوئی حادثہ ہوتا ہے یہاں تک ہمارے آگے والی گاڑی بھی اگر بند ہو جائے تو بھی ہمارا رد عمل درود والا نہیں ہوتا درود کی بجائے گال ہی نکلتی ہے ہم نے توتے کی طرح ٹین ٹائن کرنا ہے اور یہی ہوگا جب جان نکلے گی تو اس وقت جو اندر ہوگا وہی نکلے گا کسی کے مجھے گانے نکلیں گے کسی لیے مجھے ہی نکلے گی کسی لئے مجھے کلمہ نکلے گا اس لیے کہ وہ کلمہ اندر ہے تو ہمارے اصل مصیبت یہ نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ نواز پڑھتے روزے رکھتے ہیں ہم لوگ اور اپنی اپنی تحقیق کے مطابق سنت پر عمل کرتے ہیں بادات میں جو اس وقت کمی ہے جس چیز کی وہ کمی ہے رویوں میں سنت کے اتباع کی بچی بہان ہے کیسے بے بچی مر گئی ہے دفنانی ہے کیسے دفنان جی اس پہ رد عمل کیسا دیں جی بچہ مر گیا رد عمل کیسا دیں جی نقصان ہو گیا رد عمل کیسا دیں جی ماں باپ فیت ہو گئے رد عمل کیسا دیں گے جی؟ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جس میں اصلی مسلمان نکھر کے سامنے آتا ہے اور ہم تمہیں آزمائیں گے کہیں پر مایا ولاقات فتح ن جی نے من کب لوگ نے ان سے پہلے کو بھی آزمایا ہے اور ہم تمہیں بھی آزمائیں گے یہ فتنہ اور فتح کے تاکہ تم چیک کر لو کہ تمہارے پاس کیا ہے خود چیک کر لو اور وہ یہ ہے کوئی موقع آ جاتا ہے ہم بڑی ریہرسل کرتے ہیں بڑی پریکٹس کرتے ہیں بندہ کا ہوتا ہے معاملہ جب تعلیم کر کے جاتا ہے تو سو قانون یاد کر کے جاتا ہے لیکن جب ساتھ سات آ کے بیٹھ جاتا ہے جناب بیل کے پسینے جھوٹ جاتے ہیں اور پہلے کی بجائے جناب آدمی تیزرا گیڑ لگا لیتے ہم ریئرسل تو بہت کرتے ہیں مسلمان ہیں لیکن جب موقع آتا ہے کہیں جھگڑا فساد ہوتا ہے کوئی تنازع کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اندر سے پٹھان نکل کے باہر آ جاتا پنجابی نکل کے باہر آ جاتا جٹ گجر نکل کے باہر آ جاتا میری ناک کٹ دے گی یہ میں میں پڑ گیا گیسوں یہ جی جی کرنے سے کام نہیں چلے گا اس کو ٹھوس دلیل چاہیے کلاسنکو والا یہ رویہ ہے کہ ہمارے اندر سے مسلمان نکلے لیکن مسئلہ یہ کہ اندر جائے گا تو اندر سے نکلے گا نا اقبال نے کہا چون با جان در رفت جان دیگر شبت اندر قرآن جائے گا تو اندر ہستی بدلی ہوگی نا بار بار ہم حوالہ دیتے ہیں جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام کے وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے آئے تھے کیا ہوا تھا چند لمحوں میں انقلاب آیا کہاں سے آیا شخصیت کیسے بدلی اندر سے جا کر بدلی کتنا بڑا امتحان ہے کہتا ہے یہ تم سب لوگوں نے نورا کشتی کی ہے یہ نوشا کو تم نے پھر آ کے بھیجا ہے کہ وہ آ کے یہاں کو دو چار شب دے دکھائے پھر میں تم لوگوں کو بلاؤں گا اور تم اس سے ہار مان لاؤ گے اور اس کی بلے بلے ہو جائے گی جا المدینہ یہ تمہارا مکر ہے چکر ہے جو تم نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا بولا سو فتع مون رب تمہیں لگ پتہ جائے گا میں کیا کرنے لگا نہ اسلے بننا نہ وہ کب چان نہ ہی دیا تم خلاف میں تمہارے آمنے سامنے کا ہاتھ کٹواؤں گا کھجور کے تنوں کے ساتھ سولی دے دوں گا لٹکا دوں گا اور تم بلیڈنگ سے تڑپ تڑپ کے مرو گے ایسے جلدی سے مرنے نہیں دوں گا تمہیں پتہ لگے گا کہ موسا کے رب کا عذاب زیادہ شدید ہے ہمارا میرا عذاب کتنی بڑی کوئی تربیت گاہ نہیں ہوئی کوئی ورکشاپ نہیں ہوئی ان کی کوئی چلا نہیں لگا کوئی سے روزہ نہیں لگا کوئی چار مہینے نہیں لگے کوئی ڈیڑھ سال نہیں لگا کیا ہو گیا ان کو یار ایک سجدہ انہوں نے کیا ہے اور ہمارے جناب وہ پوچھ وہاں پڑھ گئے سجدے کر کر کے. ایک سجدہ کیا نا. اور کہہ دیا فک جو انتقاظ کر لے جو نے کر لے ڈرے نہیں ہراسا نہیں ہوئے رحم کی اپیل کوئی نہیں کی اپیل کی تو رب سے کیا رب بہ نا افرے کا روکار اب تھوڑے صبر سے کام نہیں ہوگا صبر کو اڑھیل دے ہمارے افرے خالی کر دے اتنی بڑی مصیبت جی کر رہا ہے یہ معمولی صبر سے کام نہیں چلے گا تو ہمارے اوپر اڈھیل دے ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم خوشی خوشی یہ قربانی دے رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے موسا کا مقابلہ کیا تھا اور اس کا کفارہ یہی ہے کہ سزا بھی ہم اس دین کے اندر بک تھے ان کے اندر کلمہ گیا تھا نا انقلاب آ گیا ہمارے اندر کیوں نہیں آتا اس لیے کہ ہمارے اندر کوئی نہیں ہے یہ ایک بالشت کا سفر ہے سات سال طے نہیں ہوتا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارا براؤزر کیوں نہیں کھلتا کیوں جام ہو گیا دل میں کیوں نہیں جاتا دل میں چلا جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں اب یہ جو رسول کا اسوا ہے رسول کے رویے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں صحابہ کی کس طرح آپ نے تربیت کی ہے ایسی بات نہیں کہ حضور کو قرآن بلا ساتھ جو ہے وہ آسمان سے تین سو تیرہ آدمی نازل کر دیے کہ کا ان کو ساتھ لے گئے نہیں انہیں لوگوں میں سے لوگ چنے ہیں ان کی تربیت کی ہے ہم دیکھتے ہیں حادیث کے اندر ان کے رویے آتے ہیں کوئی کسی کو گالی دے دیتا ہے کوئی کسی کو کالی کا بچہ کہہ دیتا ابشم کا بچہ کہہ دیتا ہے کوئی کیا دیتا. حضور ان کی تربیت کرتے ہیں ان کے اندر سے آستے آستے وہ چیزیں نکالتے ہیں پھر وہی لوگ ہیں جو ہمارے لیے عصو بن گئے اس لیے کہ انہوں نے احضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے کو پکڑا اب مجھے اگر نبی کے جمعے کر کے بھی دکھانا ہے اور آج ہم دین پہنچاتے ہیں کہیں تو ہم نے سے کوئی بندہ وہ تو ہونا چاہیے نا کہ جس سے وہ پوچھے کہ صاحب یہ مال کہاں ہے تو کہ جی ویری ساری مال تو چودہ سو سال پیچھے ہے کوشش کر رہے ہیں ٹائم مشین ہم ایجاد کرنے کی اگر ہتھے چڑھ گئی تو ہم آپ کو سیر کروا دیں گے حضور کے زمانے کے مدینے کی وہاں آپ کو مل جائیں گے مسلمان پکے والے باقی یہ کہ ہمارے یہاں تو نہیں یہ تھیوری موجود ہے یہ تارف موجود ہے کیٹراگ موجود ہے جس میں بتایا گیا کہ یہ خصوصیات تو موجود لیکن مارکیٹ میں مال آؤٹ آف ہے تو آپ وہاں کیا کرنے گئے تو یہ چاہیے تھا کہ پوچھے سیمپل کہاں تو آپ کہیں یہ سیمپل ساتھ آیا بھائی میرے سیمپل مجھے آزما کے دیکھو میرے ساتھ چند دن رہ کے دیکھو پتہ چل جائے گا تو یہ سیمپل کون دے گا ہمارے زمین یہ تھا کہ لوگوں کو ہر زمانے میں سیمپل ملنا چاہیے اسلام کے مطابق صحابہ نے دیا نا خالی سلام نہیں پہنچایا ساتھ وہ رویہ بھی پہنچایا اور وہ کام کر کے بھی دکھایا اس طرح جس طرح حضور نے ان کو کر کے دکھایا تھا انہوں نے بھی کر کے تابعین کو دیا تابعین نے کر کے پریکٹیکل آگے دیا آب جب بلب لیتے ہیں کہیں سے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فورن ایک جگہ اس نے رکھی ہوئی ہے جہاں سے وہ بلب نکالتا ہے آپ والا بلب وہاں لگا کے تو آپ کو دکھاتا ہے وہ جل گیا نا اتنا سارا سیمپل ہے بس اب گھر جا کے چوبیس گھنٹے جلاؤ اس کو لیکن موقع پر ایک سیکنڈ کے لیے جلا کے اس نے دکھا دیا کام کر رہا ہے اور اللہ کے بندو اسلام پہنچاتے ہو اسلام ان کو دیتے ہو تو کہیں ہولڈر میں لگا کے دکھاؤ تو صحیح ان کو یہ چلتا ہے کوئی گز زمین ایسی دکھا دو جہاں یہ قانون چلتا ہے فوج بلب پکڑا رہے ان کے ہاتھوں میں تمہارا اپنا معاشرہ تاریخ یہاں دے رہا ہے یا دے رہا ہے لوگوں کے گھر میں تم جلا جلاوے جا کے سب سے تاریخ معاشرہ تو ہمارا ہے کرپشن ہمارے یہاں بد اخلاقی ہمارے یہاں کیا دینے جاتے ہو لوگوں کے پاس اتمام حجت میرا تو کریڈٹ ہو گیا ہے نا نا یہ کریڈٹ نہیں ہے بندہ یہاں سے دبئی سے جاتا ہے اور اس کے آپ کو سیکو فائیو گھڑی بھیجتا اپنے دوست کے لیے اور گارا فنون کر دیتا فلان صاحب جو ہے ان کے پاس چلے جائیں آپ ٹوپی سوابی میں ان سے لے لیں چیز چلے گئے جی انہوں نے وہ رکا تو پکڑا دیا جس میں لکھا ہوا کہ جناب یہ گولڈن کیس والی گھڑی ہے سیکو فائیو ہے اتنی گارنٹی ہے لیکن کہتا گڑی جی گھڑی سوری گڑی تو میں گاڑی سے ہو رہا ہوں گاڑی تو نہیں ہے جی گھڑی تو گم ہو گئی ہے وہ رکا کافی ہے وہ لکھا ہوا کافی ہے کہ گولڈن کیس ہے قرآن کہتا ہے مسلمانوں کا گولڈن کیس ہے وہ یہاں کالے سیاں بیٹھے ہوئے کہاں وہ گولڈن مسلمان پیچھے ہی رہ گئے ہیں جی مر گئے چودہ سو سال پہلے جی تم کیا ہو ہاں کی فوٹو کاپی ہیں کلرڈ نہیں ہے اتما میں اجت ہو جائے گا کبھی نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھیے یہ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے لیں گے جب تک ہم عمل سے نہیں پہنچائیں گے تب تک پہنچے گا نہیں ہوتا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنا موجود تھا صحابہ میں اس سے کم تھا اور صحابہ میں جتنا موجود تھا تابعین میں اس سے کم تھا استاد اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے تو اپنے علم میں سے کچھ پرسنٹ اس کو منتقل کرتا ہے یعنی زیادہ استاد کے پاس ہوتا ہے تھوڑا شاگرد کو ملتا ہے حالانکہ کوشش وہ پوری کرتا ہے ان کے خلاف چھوٹی ہوگی پھر ہمارا کام یہ ہے کہ جن کے پاس ہم پہنچانے جاتے ہیں نا ان سے زیادہ ہمارے پاس ہونا چاہیے ہمارے پاس سو فیصد ہوگا تو نبے فیصد کسی کو ملے گا نا پچاس فیصد کسی کو ملے گی ہم سے اور اگر خود ہمارے پاس ہی دس فیصد ہوگا تو ہم اگلوں کو کیا دیں گے ان کو کیا ملے گا یہ سرما بیچنے والے آپ نے دیکھے وہ بھی سیلس مین گاڑی میں چڑھتے ہیں جب تو ایسے پتہ چلتا ہے ڈراپر سے سرما ڈالا ہوا کوئی ایسا سرما بیچنے والا آپ نے دیکھا ہو جس کی اپنی آنکھوں میں سرما نہ لگا ہوا کوئی ایک کتنا تجربہ ہوا بھاؤ گستے ہیں اور کہتے علی جا اور فوراً متوجہ کرتے ہیں کالی سیا آتی کوئی پان بیچنے والا آپ نے دیکھا پان نہ کھاتا ہو نسوار بیچنے والا دیکھا خود نسوار نہ کھاتا ہو خوشبو بیچنے والا دیکھا جسے جس آپ کو خوشبو نہ آتی ہو وہ تو رنگ برنگی خوشبویں لگائی ہوئی ہوتی ہیں پتہ نہیں چلتا کہ بھئی ہے اصل خوشبو کون سا یہ کیسے آپ دین کے سیلس مین ہیں کیسے دین پہنچاتے ہیں کہ خوشبو تک نہیں آتی دین کی یہ چیز رویے میں لوگ ہماری نماز نہیں دیکھیں جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یورپ کے اندر ایک اصول ہے کہ یہ مت دیکھو کوئی کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیسے کہہ رہا ہے انہوں نے پیار سے گالی بھی دے دو تو وہ برداشت کر لیتے ہیں لیکن برے طریقے سے ان کو اچھی بات بھی کہو تو وہ فوراً ریٹ کرتے ہیں اس پر رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں یہ نہ بتائیں یہ اس طریقے سے نہ سمجھے کہ سرکار ہم تو بالکل جنتی ہیں اور جنت کی ماسٹر کی ہمارے پاس ہے ہمیں آپ کی فکر لگی ہوئی تمہارا کیا بنے گا تمہارا بیڑا گارک ہوگئے سارے خطروں میں یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر میں یہ نہیں کروں گا تو خود مجھے بھی خطرہ ہے کہ میرا محاسبہ ہوگا میرے اوپر ایک ذمہ داری بحثیت آخری نبی کی امتی کے میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ میں وہ چیز آپ تک پہنچاؤں بابا یہ آپ کی امانت ہے کوئی آسان نہیں ہے یہ ڈی ایچ ایل والے ہم لوگ مالاجر <مِنَجر> ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے ہم وہاں پے کر دیا گیا ہے اِن عَلَى <اللَّه> میری اجرت وہاں ہے آپ کو صرف ہم نے یہ دینا اور سائن لینے ہیں کہ بھئی آپ کو پہنچ گیا یہ میسج کس سے عمل کے ذریعے تو جذبات میں احساسات میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیے ہم جب جاتے ہیں مینا میں تین دن رہنا ہوتا ہے ہم کو ایک خیمے میں دس آدمی ہوتے ہیں دس مسلمان اور پکے مسلمان نا حج جو گئے تو پکے ہی ہم گئے نا اتنا پیسہ خرچ کر کے کوئی امریکہ سے آیا ہوتا ہے کوئی افریقہ سے آیا ہوا ہوتا ہے کوئی کہاں سے آیا ہوا ہوتا ہے دس مسلمان پکے مسلمان ایک خیمے میں تین دن اکٹھے نہیں رہ سکتے اب یہ مسلمان ہمیشہ ہمیں اس کی زندگی آپ کا کیا خیال ہے جنت میں ایک دوسرے کے ماتھے چنتے رہیں گے یہ جو یہاں ماتھے پھوڑ رہے ہیں چائے پر ایک دوسرے کے کپ بدلی ہو گئی یا کپی کا ڈھکن بدلی ہو گیا یار صرف اور کپو منا میں مار کے اس کا ماتھا پھاڑ دیا اس में اب یہ بندہ جب جنت میں چلا جائے گا تو آپ کا کیا خیال ہے یہ ساری جو میتیں کل بھی ہوگی جو تبدیلی بھی قبر میں کوئی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں جہاں چور ڈاکو گھسیں گے اور لبیک اللہ لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے یہ ہم نے یہی بدلی کرنے ہیں اور اپنے آپ کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم جنت میں رہنے کے قابل ہیں اللہ نے کیوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو چگل خور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا حالانکہ اس کی خوشبو پانچ سو سال کے فاصلے سے آتی تو یہ تو وہاں بھی لوگوں کے سر پہ کروائے گا بھائی روز وہاں پہ تین سو دو تین سو مسلمان کی سوچ سوچیں نبی کی سوچ اپنائیں نبی کی سیرت کو پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لیا ریعت... کی آپ جیسی شان گلوں میں کپڑا ڈال کے کسیتا جا رہا ہے بندہ پیسے لے کے مکر رہا ہے مانگنے والا آیا ہے اور کہتا ہے بھر بار کے ڈال کوئی تیرے باپ کا مال تو نہیں ہے نا براہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ مسکرا رہے ہیں یہ جی ہے مقام مستفیٰ ایسے نہیں اللہ نے قسم کھا لی آپ کے اخلاق کی نہ اللہ اللہ کھولو کہ بڑے اخلاق والے تم اخلاق کی اخلاقیات کی چوٹی پر تم وہ پھول ہو جس کے لیے میں نے کائنات کے چکر چلایا تھا یہ ہے اخلاق جمیلہ اخلاق. ہم جب اسے کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی یہ آتا نماز کا سے پنجابی سنت کی بات ہوتی ہے فوراً ذہن جاتا ہے نماز کی سنتیں وزع کی سنتیں کھانا کھانے کی سنتیں ہیں پینے کی سنتیں آج کی سنتیں ہیں لیکن یہ نہیں جاتا کہ بے رویوں کی بھی کوئی سنتیں ہیں یا نہیں ہمارے رویے مسلمان ہیں شکل سے ہم مسلمان لگتے ہیں بہت اچھے مسلمان لگتے ہیں لیکن جب کوئی ہمارے ساتھ ڈیل کرتا ہے یا بات کرتا ہے ہمارے رویہ مسلمانوں والا نہیں منافقوں والا ہوتا ہے جو منافق کی انسانی بتائے یہ خاصا منافع جب کسی سے ڈسپیوٹ ہو جائے تو آؤٹ اف کنٹرول ہو جائے پھٹ پڑے ایکسپلور بہن کی فورن اتنی بڑی تاریخ میں مو سے جو نکل رہا ہے اسے دور آتی ہے یہ سنت اور یہ کیا نکل رہا ہے اندر سے یہ رویے جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے جن کے بارے میں ہم سیرت کا اس نقطۂ نظر جائزہ لینا چاہیے اس کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے صبر ہم مرنے سے پہلے پہلے بدل جائیں تو بڑی بات ہے قیامت میں ہم نے نہیں بدلنا جو تبدیلی ہونی ہے یہی ہونی ہے ہم ہر وقت مانیٹر کیے جا رہے ہیں یہ میں سمجھ کہ بھیڑ میں کوئی دیکھتا نہیں میں یہاں ابو ابھی میں ہوں تو بڑا سمارٹ اور بڑا خیال رکھوں کہ یار کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ چوری کے سارے یہاں کے لوگ جانتے ہیں میں درس دیتا ہوں کاری صاحب کے نام سے جانتے ہیں لہذا یہاں تو میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ لوگ یا لیکن جب میں پچھاڑ جاؤں یا لاہور جاؤں تو لوگوں کو تو نہیں پتا کہ میں کاری خطبے دیتا ہوں لہٰذا یہاں جو مرضی میں کروں میں اسی طرح جس طرح یہاں جانچا جا رہا ہوں اسی طرح وہاں بھی جانتا جا رہا ہوں میرا مانیٹر میرے ساتھ لگا دیا گیا ہوا ہے ہم بازار میں ہوں دکان میں ہوں نماز میں ہوں ہمیں اتنی باریکی سے توڑتے ہوئے بھی چیک کیا جاتا ہے جتنی باریکی سے نماز پڑھتے ہوئے چیک کیا جاتا ہے اور جس طرح ہمارا وزو چیک کیا جاتا ہے اسی طرح ہمارا لین دین بول چال بھی چیک کی جاتی ہے ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں جی وہ تو جہ نماز میرا فرض ہے مسجد کے اندر اللہ کے قوانین ہیں ان کو میں نے ماننا ہے کہ وہاں سے نکل کے تو میری ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے نا نماز میرا فرض اور چوری میرا پیشہ نکلتے دوسرے کی جوتی پہن کے تو گھر چلے گے یہ کیا ہوا نمازی جوتی اٹھاتا ہے آخر کوئی باہر سے تو نہیں نا آتا مسلمان ہی اٹھاتا ہے کوئی ہندو سکھ تو نہیں آتا اس نے کیا مسجد سے کیا لے کے گیا ہے پھر دیگر معاملات میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس میں سب ایک توازن کی بات ہے آپ غیر متوازن کوئی وٹامن بھی لے لیں گے تو وہ بھی آپ کو نقصان دے گا جو آنکھیں درست کرنے کے لیے آپ کھا رہے ہیں لیکن زیادہ مقدار میں کھائیں گے تو وہی کراٹس بنا دے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو بھی چیزیں ملی ہیں وہ اتنی متوازن ہیں اتنی پریکٹیکل ہیں اتنی عملی ہیں کہ ہر بندہ ان پر چل سکتا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر ادنا مسلمان کو سامنے رکھ کے عمل کیا ہے جب بھی اردو کو اپشن دیا گیا ہے حور جو, جو سب سے زیادہ آسان ایسر تھا جو اس کو اختیار کیا کہ اگر میں نے چوٹی والا اختیار کیا تو سنت چوٹی بن جائے گی اور بندے پیچھے پڑے پریشان ہوں گے لوگ میری انتی کیسے عمل کریں گے اس پر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آشا سیکار آیاد کرتی ہیں کہ جب آپ میرے پاس سے گئے تو طبیعت ٹھیک ہے لیکن جب آپ پلٹ کے آئے تو پریشان پریشان لگ رہے تھے میں نے پوچھا الگ رسول جب آپ میرے پاس سے گئے تھے تو آپ تو احساس بشاس تھا آپ کا موڈ تو ٹھیک تھا اب آپ بالکل ازردہ ہوئے ہوئے ہیں طبیعت مجمحل ہے کیا بات ہے آپ نے فرمایا ایسا میں نے ایک ایسا کام کر دیا ہے اگر مجھے آئندہ موقع ملے تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے کیا کیا ہے فرمایا فرمیا میں بیت اللہ کے اندر چلا گیا ہوں میں بیت اللہ کے اندر چلا گیا ہوں کہیں لوگ اس کو بھی حج کا رکن نہ سمجھنے اور آشا میری امت کچلی جائے گی وہاں تو بڑا رش ہوتا ہے اب دیکھیے ابھی کوئی کچلا نہیں گیا کوئی رش نہیں ہوا لیکن نبی کی سوچ کہاں کام کر رہی ہے آئندہ یہاں لاکھوں نے آنا ہے ملینز نے آنا ہے تو اگر ہر بندے پر یہ واجب ہو جائے کہ نہیں بیت اللہ کے اندر بھی جائے گا تبھی اس کا حج ہوگا اور تو مکمل ہوگا تو ایسا امت تو کچھ نہیں جائے گی لہٰذا آپ نے ریکارڈ کروا دی یہ بات کہ بیت اللہ کے اندر جانا حج کا حصہ نہیں ہے تو بار جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے کتنی فکر ہے حور پوری امت کو کیا کہا گیا وت بے ہوں اے نبی ان کو آگے رکھو خود پیچھے چلو ہر نبی کو یہی کہا گیا جب حضرت علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ نکلیں رات کو تیسرے پیر یہاں سے نکل جائیں تو کیا گیا وت بے ادبارہ لوٹ تھی پیچھے رہنا ہے نبی جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ امت کو آگے رکھے خود پیچھے رہے تاکہ امت کی نگرانی کر سکے پلس اس کی رفتار جو سب سے بوڑھا سب سے کمزور آدمی ہے اس کے مطابق آگے جب آدمی تیز چلتا رہا پیچھے مڑ کے تھوڑی دیکھتے ایک کافلا جا رہا ہے دس گاڑیوں کا بیس گاڑیوں کا تو اگر اس کے اندر سن دو ہزار تین کی شہر لگ گاڑی کی رفتار سے چلے گا تو کوئی جناب بارڈر پر ہوگا اور کوئی حفوق میں ہوگا اور کوئی ریاض میں ہوگا اور کوئی مدینے پہنچ چکا ہوگا کافلے پھر کافلا تو نہ رہا جو اس میں سب سے پرانی بیاسی ماڈل ہے نا آپ کی کوئلہ اس کے مطابق چلیں گے تب جا کے کافلا کافلا رہے گا سنت میں سب سے کمزور مسلمان کو سامنے رکھ کے جو نے بیٹی بیائی ہے تو سب سے غریب آدمی کو سامنے رکھ کے بیائی ہے ہر غریب بیا سکتے یہ بیٹیوں کو زحمت ہم نے بنایا ہے ہماری ناک نے بنایا ہے یہ ہونا چاہیے جتنا سونا اتنے کپڑے اتنے لاکھ روپیہ غلط سے مسلمان ہو اپنی بچی اس طرح کیوں نہیں بیاتے جس طرح حضور نے بیائی اپنی بچی تمہاری بچی حضور کی بچی سے زیادہ ماشاءاللہ مقدر والی ہے خوبصورت ہے زیادہ اہم ہے کب مسلمان ہوں گے ہم لوگ ہمارے رویے کب مسلمان ہوں گے ہمارے شادی بیاہ کب مسلمان ہوں گے قبر میں جا کر اسلام تو نہ اسلام داخل ہونے کی چیز ہے عد خلو السلم کا پورے کے پورے ٹھیلے بار نہ رکھو ٹھیلے سمیت اندر آؤ اپنے پرابلمز کے سمیت اندر آؤ اپنے جھگڑوں تجارت سمیت اسلام میں آؤ یہ بزنس الگ رکھ کے مت آؤ پارٹ ٹائم کے لیے اسلام میں مت آؤ اد خلوفسلم السلم فتن زندگی کے تمام شعب اسلام کے اندر لے آؤ تبھی تم محفوظ رہو گے نا سنت ہر شعبے کے اندر سنت کا اہتمام ہر شعبے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے حضور نے کیسے کیے اس کے مطابق کریں لوگ کیا کہتے ہیں اس سے اور میں نے یہ کہا کہ یہ بڑی یسیر ہے بڑی آسان ترین ہے سنت آسان بھی ہے اور جنت کا رستہ بھی ہے بدی یا برائی مشکل بھی ہے یعنی ایک دفعہ تو ہم قرضہ لے کے سارا کوئی بلے بلے ہو جاتی ہے گاؤں میں بھائی کسی نے بیٹی بیائی ہے یا بیٹے کی شادی کیا جی بلے ہی بلے ہو گئی ابا مارا تو جلیبیاں بانٹی ہو گیا ابا مارا ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے بھائی آپ کو ہمارے یہ بھی رواج ہے کوئی مٹھائی بانٹتا ہے کوئی ابا کے مرنے پر روٹی کھلاتا ہے کوئی جناب علی جلیبیاں ایک صاحب ہیں انیس سو پچہتر میں ان کے والد فوت ہوئے تھے میں چھوٹا سا تو اور انہوں نے اپنے والد کے مرنے پر جلیبیاں بانٹی تھیں کے محلے والے اور وہ تول کے پاؤ جلیبی سب کو دے رہے تھے آج تک وہ قرضہ نہیں اترا زمین بک گئی ہیں ان کی اس لیے کہ آمدن تو ٹھیک ہوئی نہیں سال کے بعد جو دانے ہوتے وہ کھا لیتے وہ قرضے والوں ڈالا انہوں نے تو بہت آدھا زمینیں اونے پونے داموں نے, نے اپنے نام کروا لیا وہ جلیبی ابھی تک چنٹی ہوئی ہے ان کو یہ ساری چیزیں کیا ہے روٹی کھلا کے مرے تو بھی روٹی کھلانی ہے میں اسی نے کہا کہ یہ مولوی صاحب چونکہ بچپن میں تو انہوں نے بھوکھے رہ کر پڑھا ہے مانگ تانگ کے پڑھا ہے اب پوری امر تو مصیبت ڈالی ہوئی ہے انہوں نے ان کی ہر تان روٹی پر ٹوٹتی شادی پہ ہے تو بھی روٹی ماتم ہے تو بھی روٹی برات ہے تو بھی اس کا اینڈ جو ہے دی اینڈ ہمیشہ روٹی پر ہی ہوگا سوئے میں تو بغیر روٹ لٹ کے اور بغیر جناب علی وہ آم کے اور بغیر جناب آلو بخارے کے ہوتا ہی نہیں ہے سوئم چڑھتا ہی نہیں ہے یہ ہیں جیسے پرنٹر میں ہوتے ہیں لگے ہوئے تو البخارے کم ہے جی جاؤ جی اب خود سب بیٹھے وہ بچہ البخارے لینے ہو جی البخارے آئیں گے تو ختم شریف اوپر گا تو یہ ساری ان کے وصح. بچپن میں اگر ان کو پیٹ بھر کے کھلا دیتا تو امت آسان رہتی جاتی اس مشکل میں پھنستی نہ بچپن میں اگر ان کو ابا جان میلے پر جانے دیتے وہ گریس پیریڈ دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے بارہ چودہ سال کا پندرہ سال کا ملوغت تک اس میں میلے ٹھیلوں پر بچوں کو جانے دو انجوائے کرنے دو ان کے بچپن کو یار بچپن میں ابا جاننے نیکی وجہ سے ان کو نہ کرکٹ کھیلنا دی نہ ان کو گلی ڈنڈا کھیلنا دیا نہ ان کو میلے میں جانے اب وہ مولوی جناب وہ شارے فیصل کے اوپر جلوس نکالتا میلہ بنا کر اور پورے مذہبی جوش و خروش سے حالانکہ مذہب اس میں ہے ہی نہیں ہے وہ تو بچپن کے حساسیں کم کر ہی ہے مولوی کے اندر تم نے نہیں جانے دیا میلوں میں آپ میں نے مذہبی میلے کریئٹ کر لیے کر لو جو میرا تو میرا کرنا ہے تو سنت کہاں گئی ہے انہی سے پوچھیں آپ حضور نے جلوس نکالے تھے ہندو اپنے دیوی دیوتاؤں کے وہ لے کے چلتے ہیں ان کے مندروں کی چھبی اور ان کے بتوں کی چھبی لے کر چلتے ہیں اور دن سارا وہ گما کے شام کو گنگا میں پھینک کے چلے جاتے ہیں تم لوگ بھی مدینے اور مکے کا بنا کے روزے کا لکڑی کا وہ کتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے کتنے لوگوں کا علاج اس سے ہو سکتا ہے کتنی بیواؤں کا مکان بن سکتا ہے کتنی بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے میں یہ کہتا ہوں یہ مولوی ظالم نہیں یہ ہم درد نہیں ہے اس امت کا جروج نکالتے ہندوؤں کی طرح سارا دن گھوم پھر کے شام کو اس کو پھینک دیتے سمندر کے اندر تم جا کر سارا دن ٹوٹتے چاٹتے رہتے اس صحابہ نے یہ کیا تھا انہیں سے پیار نہیں تھا جن کو رضا کے سرٹیفکیٹ ملے ہیں وہ جلوس نکالے بازار مر گئے ہیں اسلامی جلوسوں میں یہ ہندوؤں کی رسم ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں تو ہماری رسمیں تقریبا تقریبا نبے فیصد شادی بیاہ میں میں یہ جو ختم وغیرہ ہم سوئم کہتے ہیں یہ پنڈتوں کے یہاں وہاں پر ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ روح نیا جنم لیتی ہے نا ان کے یہاں پلٹ کے آتی ہے لہذا وہ پیچھے سے اس کو سمجھ لے کہ سپورٹ دیتے ہیں مئو سے لاتے رہتے ہیں کہ کسی اچھی جگہ پر آئے کوئی ہمارا تو یہ مسئلہ نہیں ہے اب اس نے پلٹ کے آنا نہیں ہے جہاں جو اس نے کمایا تھا وہ اس کو اکوموڈیشن وہاں مل گئی ہوگی آپ دعا کریں اس کے لیے لیکن ہمارے یہاں یہ سلسلہ نہیں ہے وہی رسمیں ہندوؤں والی ہیں وہاں پنڈت مولوی ہے پر کوئی نہیں اچھا عوام الناس کوئی نہیں پوچھنا سنت کیا ہے ہر کام میں اگر آپ مولوی صاحب سے پوچھو نا ہزور نے ایسا کیا تو مولوی صاحب تک ہو جاتے ہیں یہاں ایک سال مسلمان ہوئے تھے تو وہاں مرکز میں رہتے تھے تو اب چونکہ وہ مسلمان ہوئے تھے تو وہ بار بار پوچھتے تھے اللہ نے یہ کہا ہے یہ قرآن میں آئے وہ پوچھتے حضور نے ایسا کیا تو میرے حال میں کوئی انہوں نے پندرہ دن ان کو برداشت انہوں نے کہا اٹھا بستر جمعہ جمعہ آٹھ دن مسلمان ہوئے ہیں بات بات پہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے بڑا قرآن والا وہ بےچارا یہاں ہماری مسجد میں کہ انہوں نے مجھے نکال دیا گنا کیا کہتا ہے میں یہی پوچھتا تھا کہ یہ, یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ دو شرینی بانٹ رہے ہیں آپ یہ سنت میں آئے ان کا یہ کہاں سے آیا میں سمجھتا یاد دلانے والا بھی ابھی تو اس کا گریس پیریڈ بھی تین مہینے کا پورا نہیں ہوا تو انہوں نے وہاں سے مسجد سے نکال دیا ہم کو اپنے وہاں مرکز سے پھر ہماری مسجد میں ایک صاحب لے کے کہ بھئی اس کی مدد کریں آپ کو اکاموڈیٹ کریں اس کو کہیں کر تو یہی بات ہے کہ وہ لوگ باپ دادے کا دین چھوڑ کر آتے ہیں اللہ رسول کے خاطر ہم ان کو کہتے ہیں اپنے باپ دادے کا چھوڑا ہے میرے باپ دادے کا اسٹال کرو میرا پیو یہ کرتا رہو تیرا پیو اس کے پیو سے زیادہ خوبصورت ہے وہ اللہ رسول کے لیے آیا ہے اسے سنت بتاؤ یہ طریقہ ہے بھائی میں یہ بھی خیانت سمجھتا ہوں کہ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے اور آپ اس کو ایک مسئلہ بتا دو آپ اس کو بتاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی کیا ہے چائے اسرہ ان میں سے جو سنت تمہیں اچھی لگتی ہے کر لو باپ اس میں وہ نو مسلم جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہوتا اس نے کہا کہ بھائی یہ مجھے سنت بتائی گئی تھی یہ لی یہ ساتھ والا بھائی وہ کر رہا جب آپ اسے بتاتے ہیں. نہیں نہیں تم نیپر ہاتھ باندھ نہیں اسلام ہے. یا صرف سینے پر باندھنا ثابت ہے اور میں دیکھتا ہے کہ آدی سے زیادہ مسجد نہیں تو ناک پر باندھے ہوئے کنفیوز ہو جاتا ہے یہ کیسے مسلمان ہے بھائی یہ کون سا ماڈل ہے پتہ نا وہ لائٹر بدلی ہونے سے اوپر نیچے ہونے سے ماڈل کا پتہ چلتا پچانوے ماڈل ہے ماڈل ہے چانوے ماڈل یہ کون سا ماڈل ہے مسلمانوں کا جن کے ہاتھ تو بار ہوتے ہیں اس کو بتائیں یہ بھی ثابت ہے یہ بھی ثابت ہے آگے چائےس تیرہ بیل میں سے جس پر بھی عمل کرو گے تو نبی کی سنت پر عمل کرو گے حضور نے یوں بھی کیا یوں بھی کیا تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو یہ خیانت ہے کہ پکڑ کے کہا جائے کہ نہیں جی ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کے بعد دو نفل پڑھنے کا اتنا آجر ہے لے من شاط ان میں سے جو چاہے یعنی یہ اپنی اپنی چاپ کی جو پڑھنا چاہے پڑھ لے یعنی ورنہ اس کو فرض نہیں کیا واجب نہیں کیا کہ ملازم پڑھو لیکن جو کہتا نہیں جی بالکل ہے ہی نہیں وہ غلط کہتا ہیں حضور کے زمانے میں کثرت سے مغرب کی نماز کے بعد نفل پڑھے جاتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آ رہے تھے مزے دیکھا لوگ لوگوں نے نیت کی تو وہ سمجھا کہ جماعت نکل گئی آپ لوگ بعد والی سنتیں پڑھ رہے ہیں تو آپ وہاں سے پلٹے بجا کہاں جا رہے ہیں کہنے لگے جماعت نہیں ہوگی ان کا نہیں یہ وہ دوسرے والے نفل لوگ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اندر داخل اس کے مطلب اتنی کثرت سے لوگ پڑتے تھے کہ انہیں شک یہ ہو گیا کہ جماعت ہو گئی ہے اور لوگ فرضوں کے بعد والی سنتیں پڑھ رہے ہیں ثابت ہے میرے پاس تو جو آتا الحمدللہ میرے اندر تعصب کوئی نہیں ہے اسے بتا رہا ہوں بھائی یہ بھی ثابت رضا دین بھی ثابت ہے نہ کرنا بھی ثابت ہے اور یہ فلاں دی سے ثابت ہے یہ فلاں آپ کیا اپنا چاہے سا بھائی کرتے ہیں تو بھی یہ نبی کی سنت ہے نہیں کرتے تو حضور وسلم نے کبھی نہیں بھی کیا ہے ہر حال میں حضور ہی کی پیروی کریں گے یہ ہے مولوی کا کام کہ یہ یہ چیزیں آپ کی اپنی مرضی ہے صرف ایک دکان دکھانا ہمارے وہ زیادہ ہو جائے ہماری فتح کا غلط ہے یہ بھی مولوی کا کام نہیں ساری چیزیں آپ نبے فیصد دورہ حدیث کروا دیں بخاری سے پڑھا دیں لیکن نبے فیصد بخاری کو نہ مانے اس کی مخالفت کریں یہ بھی غلط چیز ہے پھر دورہ کرانے کا فائدہ کیا ہوا اگر آپ کو اس میں سے کچھ چیز ثابت نہیں ہوتی تو اس میں بھی سنت کا پہلو یہ ہے کہ جیسے حضور نے اس کو چھوڑا ہے کھلا آپشن دیا لوگوں کو آپشن دو مولویوں کے لیے یہ اسوا ہے واہرداوان الحمد الحمدللہ رب اللہ